جب بھی دنیا میں کہیں فساد ہوتا ہے کوئی خون ریزی ہوتی ہے یا کوئی انتہائی پرتشدد واقعہ پیش آتا ہے تو اکثر انگلی سیدھی مذہب پر اٹھتی ہے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ مطلب کیا مذہبی انتہا پسندی واقعی مذہب کی دین ہے یا پھر حقیقت کچھ اور ہے بالکل یہ سوال آج کل ہر جگہ موجود ہے اور اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے صحیح کہا آپ نے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ انتہا پسندی دراصل انسانی ہوس اقتدار کی لالچ اور عالمی استعماری سازشوں کا ایک ام, ایک انتہائی خطرناک اور زہریلا امتزاج ہو جسے محض مذہب کا لبادہ اڑا دیا گیا ہو دا ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید شکریہ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم واقعی اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ اس ساری خرابی شروع کہاں سے ہوتی ہے جی ہاں آج ہم معلومات کے اس امبار سے وہ خاص موتی چن کر لائیں گے جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں تاکہ اس شور و غل میں اصل حقیقت کو سمجھا جا سکے اور آج کے اس گہرے جائزے کا جو ماخذ ہے وہ ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے یہ تحریر سید جہانزیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے لی گئی ہے اور اس مضمون کا عنوان بھی بہت واضح ہے یعنی مذہبی انتہا پسندی اور مذہب کی سیاسی تعبیر اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے پر مجھے ہمیشہ کی طرح بہت خوشی ہے یہ تحریر واقعی اس لحاظ سے ایک شاکار ہے کہ یہ صرف سطح پر موجود مسائل پر بات نہیں کرتی بالکل یہ جڑوں تک جاتی ہے جی یہ تاریخ الہیات اور انسانی نفسیات کے بکھرے و تاروں کو بڑی مہارت سے آپس میں جوڑتی ہے مصنف نے اس بات کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی ہے کہ جب مذہب کا نام لے کر دنیا میں فساد بھرپا کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہوتے ہیں کیا خرابی واقعی مذہب کے اندر موجود کسی نظریے میں ہے یا پھر ان انسانوں کے اندر جو اسے محض ایک اوزار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہی وہ بنیادی بحث ہے جو اس مضمون کے ہر صفحے پر نظر آتی ہے اور آج کے اس مطالعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ معلومات کے بوجھ تلے دبائے بغیر اس پیچیدہ موضوع کے مختلف زاویوں کو بالکل غیر جانبداری سے سمجھا جائے ہم یہاں آغاز میں یہ بات واضح کرتے چلیں کہ اس جائزے میں سیاسی شخصیات اور عالمی حالات پر مصنف کی جو بھی آرا ہیں وہ ہم منو ان بیان کریں گے تاکہ اس تحریر کے ساتھ مکمل انصاف ہو سکے یہ بہت ضروری وضاحت ہے ہمارا مقصد صرف ان کے افکار کو سامنے لانا ہے جی ہمارا مقصد کسی سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں بلکہ صرف اس کتاب میں موجود علم اور نظریے کا ابلاغ ہے تو ٹھیک ہے آئیے اس بات کو کھولتے ہیں مصنف نے جو سب سے پہلا اور بنیادی سوال اٹھایا ہے وہ مذہب اور سیاست کے تعلق کے حوالے سے ہے. جو کہ بذات خود ایک بہت بڑی بحث ہے بالکل اکثر یہ بحث سننے کو ملتی ہے کہ دین تو محض عبادات اور خانکاہوں تک محدود ہونا چاہیے تو کیا مذہب کی کوئی سیاسی تعبیر ہونی بھی چاہیے یا یہ محض بعد میں آنے والے آ, علماء کی اپنی اختراع ہے یہ ایک بہت اہم اور بنیادی سوال ہے اور مصنف نے اس نقطے کو قرانی تعلیمات کی روشنی میں بہت واضح کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے مطابق اگر ہم ان بنیادی تحریروں یا نصوص کا گہرا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل ایاں ہو جاتی ہے کہ دین کا مقصد محض فرد کی انفرادی عبادات یا یعنی روحانی تربیت تک محدود نہیں ہے تو اس کا سماجی پہلو زیادہ بھاری ہے جی ہاں قرآن میں بار بار عدل کے قیام ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور معاشرے کے محروم اور پسے ہوئے طبقات کو نجات دلانے پر زور دیا گیا ہے مصنف نے خاص طور پر سورہ حدید کا حوالہ دیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسولوں کو کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا گیا ہے میزان یعنی ترازو یا عدل؟ بالکل ترازو اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ انصاف پر قائم ہو یعنی اگر ہم سیدھا سیدھا قرآن کے متن کو دیکھیں تو انصاف اور سماجی ذمہ داری کو انفرادی روحانیت سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا مصنف نے سورہ نساء اور سورہ معاہدہ کا بھی تو ذکر کیا ہے جہاں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑو اور یہ حکم بہت سخت ہے بے شک خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو میرا مطلب ہے یہ تو ایک انتہائی سخت اور کڑا معیار ہے عدل کا یہ خالصتا ایک سماجی اور ریاستی سطح کا معاملہ لگتا ہے درست کہا آپ نے اور مصنف نے محض قرآنی آیات پر اتفاع نہیں کیا بلکہ تاریخی شواہد سے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے خاص طور پر سیرت نبوی کی مثال دے کر ہاں یہ مثال بہت مضبوط ہے جی رسول اکرم مکہ میں محض ایک روحانی مرشد کے طور پر نہیں رہے بلکہ جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو ریاست مدینہ کے بانی اور حاکم بھی بنے وہاں جو میثاق مدینہ یا مدینہ کا معاہدہ تشکیل دیا گیا جس میں مسلمان یہود اور دیگر کئی قبائل شامل تھے وہ دراصل ایک باقاعدہ سماجی سیاسی اور آئینی معاہدہ تھا یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ ایک ایسا معاہدہ جس میں مختلف مذاہب کے لوگ شامل ہوں وہ خالصتاً ایک سیاسی قدم ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دین کی عملی شکل اجتماعی اور سیاسی تنظیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی اگر ہم اسے تناظر میں دیکھیں تو یہ تسلسل ہمیں بعد کی اسلامی تاریخ میں بھی نظر آتا ہے جیسے حضرت علی کا دور بالکل مصنف نے حضرت علی کے دور حکومت اور نہج البلاغہ میں موجود ان کے مشہور ام... خطبہ شخصق کا حوالہ دیا ہے ان کے خطبات ان کے مکتوبات جو انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھے وہ سب یہ ثابت کرتے ہیں کہ دین کو سیاست سے الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے, ہے نا؟ جی اور یہ ایک بہت بڑی شرط ہے سیاست کو ہر حال میں عدل و انصاف اور اخلاقیات کے تابع ہونا چاہیے سیاست بذات خود کوئی بری چیز نہیں مصنف کے نزدیک یہ تو معاشرے میں حقوق کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہے میں یہاں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن ایک عام انسان کے ذہن میں فورن یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر دین کی سیاسی تعبیر کا اصل مقصد عدل امن اور حقوق کی ادائیگی ہے تو پھر یہ انتہا پسندی کہاں سے جنم لیتی ہے یہی تو وہ تضاد ہے جو سب کو پریشان کرتا ہے بالکل اگر بنیاد اتنی خالص اور رحمت پر مبنی ہے تو آج دنیا میں مذہب کے نام پر اتنی نفرت خون ریزی اور فساد کیوں نظر آتا ہے خرابی آخر کہاں پیدا ہوتی ہے یہی وہ موڑ ہے جہاں مصنف کا تجزیہ بہت گہرا ہو جاتا ہے وہ انتہا پسندی کے جنم لینے میں دو بڑے عوامل کی نشاندہی ہی کرتی ہیں ام, کرتے ہیں داخلی اور خارجی اندرونی یا داخلی بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس سیاسی تعبیر کو حکمت اور رحمت کے بجائے لالچ اقتدار پرستی اور حسرانی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کی اپنی خامی ہوئی نا جی ہاں مصنف واضح کرتے ہیں کہ قرآنی حکم ہے لاتغلو فی دینکم یعنی اپنے دین میں غلو نہ کرو اگر ہم اس غلو کو آج کی عام فہم زبان میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہے حد سے گزر جانا کٹرپن یا جسے ہم انگریزی میں فنیٹسزم کہتے ہیں درست بالکل فنیٹسزم جب لوگ دین میں اسے غلو یا افراد و تفریح کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات یا تنگ نظر بندی کی بنیاد پر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مذہب کی اصل تعبیر نہیں رہتی یہ اس کی ایک مکمل طور پر مسخ شدہ شکل بن جاتی ہے جس کا اصل دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا صحیح مصنف کے الفاظ میں ایسی حالت میں ایک انسان جو اندر سے حیوان بن چکا ہوتا ہے وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر حکومت کا سربراہ یا رہنما بن بیٹھتا ہے یہ تو ہو گئی ام, اندرونی خرابی کی بات کہ مفاد پرست لوگ مذہب کو ہائی جیک کر لیتے ہیں لیکن مصنف نے خارجی عوامل یعنی بیرونی طاقتوں اور استعماری سازشوں کو بھی تو برابر کا شریک ٹھہرایا ہے وہ یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں اس مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دیتی ہیں مصنف کا ماننا ہے کہ صرف داخلی بگاڑ اس حد تک تباہی نہیں پھیلا سکتا جب تک اسے بیرونی طاقتوں کی سرپرستی حاصل نہ ہو استعمار یعنی وہ عالمی طاقتیں جو دوسرے خطوں پر اپنا غلبہ چاہتی ہیں انہوں نے ہمیشہ مذہبی جذبات کو اپنے سیاسی اور معاشی مقاصد کے لیے بے دردی سے استعمال کیا ہے ایک طرح کا ہتھیار بنا لیا ہے مذہب کو جی استعمار نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایسی فضا پیدا کی جس نے مذہبی جذبات کو مخصوص اور انتہائی خطرناک سمتوں میں موڑ دیا اس کی بڑی واضح مثالیں مضمون میں دی گئی ہیں جیسے برے صغیر پاکو ہند کی تاریخ انگریزوں کی یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی اس نے کس طرح کام کیا وہ ایک کلاسک مثال ہے بالکل انہوں نے شعوری طور پر ہندو اور مسلم اور پھر مسلمانوں کے اندر مختلف مسالک اور گروہوں کے درمیان تضادات کو ہوا دی تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور استعمالی طاقت مزے سے حکومت کرتی رہے جی ہاں اور اگر ہم آج کے دور کی طرف آئے تو مصنف نے مشرق وسطی کی صورتحال پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جیسے فلسطین افغانستان عراق اور شام ان علاقوں میں تو یہ کھیل بہت واضح نظر آکا ہے بالکل کس طرح ان استعماری طاقتوں نے اپنے جیو پولیٹیکل مفادات کی خاطر بعض مخصوص گروہوں کو چن کر انہیں جدید ترین ہتھیار بے تحاشا سرمایہ اور عالمی سطح پر پراپگینٹا کی سہولت فراہم کی اور اس سب کا مقصد کیا تھا مصنف کے مطابق اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام کا جو حقیقی سیاسی چہرہ ہے جو دراصل ظالموں اور استعمار کے خلاف ایک مزاحمتی قوت ہے جو عدل کی بات کرتا ہے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا دیا جائے یہی اصل سازش ہے اور اس کی جگہ ایک خوفناک خونخوار اور انتہا پسند چہرے کو اسلام کے نمائندے کے طور پر مسلط کر کے اسے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جائے استعماری قوتیں جانتی ہیں کہ اسلام میں ظلم و فساد کے خلاف جو قوانین موجود ہیں وہ ان کے ناجائز مفادات اور قبضوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے انہوں نے ایک ایسا ہوا یا بیگی مین کھڑا کر دیا تاکہ دنیا اسلام کے نام سے ہی خوفزدہ ہو جائے اور اسی لیے مصنف یہ حتمی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آج ہم جسے مذہبی انتہا پسندی کہتے ہیں وہ نہ تو صرف بے دینوں کی طرف سے مذہب کی غلط تشریح کا نتیجہ ہے اور نہ ہی محض استعمار کی فیکٹری میں تیار ہوئی ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ دراصل ان دونوں عوامل کا ملاب ہے یعنی انسان کے اندر کی اقتدار کی ہوس اور عالمی طاقتوں کی خارجی سازشیں ان دونوں کے ملنے سے پیدا ہونے والا ایک زہریلا کوکٹیل ہے مذہب کا اپنا حقیقی پیغام تو توازن اور اعتدال ہے نہ کہ یہ اندھی انتقامی جنگجویت یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے مصنف نے صرف جیو پالیٹکس اور عالمی سازشوں پر بات ختم نہیں کی بلکہ وہ اس بحث کو براہ راست انسانی فطرت اور نفسیات سے جوڑ دیتے ہیں جی وہ اس مسئلے کو انسان کے اندر تلاش کرتے ہیں یعنی سیاست سے نکل کر سیدھا انسان کے اندر جھانکنے کی کوشش کی گئی ہے یہ اس مضمون کا ایک انتہائی اہم نفسیاتی اور فلسفیانہ پہلو ہے مصنف نے انسان کی اندرونی کشمکش کو سمجھانے کے لیے قرآن کی ایک بہت ہی گہری آیت کا حوالہ دیا ہے جس میں فرمایا گیا ہے فلحمہ فجورہا و یعنی انسان کے نفس میں اس کا فجور اور اس کا تقوی دونوں الہام کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں بیان کریں تو فجور سے مراد برائی، سرکشی یا نیگٹیو انرجی ہے اور تقوی سے مراد نیکی، ذمہ داری اور پوزیٹیو انرجی ہے۔ بالکل درست اس کا سیرا سا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سرشت یا اس کی نیچر میں خیر اور شر دونوں طرف جھکنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ جب ایک انسان عدل، ایسار اور رحمت کی راہ چنتا ہے تو وہ دراصل امبیا کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور جب وہ دوسری راہ چنتا ہے جب وہ اپنے نفس کی ہرس لالچ غرور اور اقتدار پرستی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ ابلیس کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے یہ چوائس یہ انتخاب انسان کا اپنا ہوتا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مصنف ایک بہت ہی زبردست اور غیر جانبدارانہ موازنہ پیش کرتے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انتہا پسندی کا تعلق صرف اور صرف مذہب سے نہیں ہے یہ دراصل انسانی نفس کے بگاڑ کا مسئلہ ہے جسے قرآن نے ہوا یعنی خواہشات نفس کی اندھی پیروی قرار دیا ہے جی اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے مصنف نے کچھ تاریخی اور کچھ جدید غیر مذہبی یا سیکولر شخصیات کی مثالیں دی ہیں جیسے کہ انہوں نے تاریخ سے فرعون نمرود اور قارون کا ذکر کیا اور جدید دور سے ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو جیسی سیاسی شخصیات کا حوالہ دیا یہ موازنہ بہت اہم ہے یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے مصنف کی پیش کردہ مثالیں بلا تبصرہ ان کے اپنے زاویہ نگاہ سے شیئر کر رہے ہیں جی ہاں ظاہر ہے ہمارا مقصد کسی موجودہ سیاسی بحث میں پڑنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ مصنف کے نزدیک انتہا پسندی کا ماخوذ کوئی خاص مذہبی نظریہ نہیں بلکہ انسان کے اندر کی ہوس اور طاقت کی اندھی خواہش ہے مصنف کے مطابق یہ کردار کسی مذہب کے دائی یا مذہبی رہنما نہیں تھے لیکن ان کی تاغوتی سرکشی یعنی ان کا غرور ان کا اقتدار کا لالچ اور دنیا پرستی اس نے دنیا کو ظلم اور دہشت کی آگ میں جھونک دیا یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے مصنف سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کو عقل اور عدل کے تابع نہیں کرتا تو نتیجہ ہمیشہ ظلم اور فساد ہی نکلتا ہے چاہے وہ انسان مذہبی رہنما ہو سیکولر سیاستدان ہو سرمایہ دار ہو یا کوئی فلسفی لباس کوئی بھی ہو اندر کا انسان ایک ہی ہے بالکل اگر کوئی شخص مذہب کا نام لے کر ظلم کرتا ہے تو مصنف کے نزدیک یہ دین کی تعلیمات کا اثر ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ اس کا اپنا ذاتی عمل اس کی اپنی نفسانی خواہش اور دین کی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی ہے بالکل ویسے ہی جیسے تاریخ میں خوارج نے کیا تھا تو پھر یہاں ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے ایک عام معاشرہ جو اتنی گہرائی میں چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ کیسے پہچانے کے کون حق پر ہے اور کون باطل پر کون سچا رہنما ہے اور کون محض ہوش کا پجاری یہ سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا مصنف نے قیادت کی کچھ بہت ہی واضح علامات بیان کیے درست جی ہاں مصنف نے اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے ان کے مطابق ایک صحیح اور سچا قائد وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں مظلوم کا سہارا بنے جو اپنے ذاتی مفاد پر اجتماعی خیر کو ترجیح دے جسے نچلا طبقہ یعنی غریب اور پسے ہوئے لوگ چاہتے ہوں بالکل جسے معاشرے کے پسے ہوئے نچلے طبقے کے عوام سچے دل سے چاہتے ہوں اور اس کی حمایت کرتے ہوں اس کے برعکس ایک غلط یا باطل قائد وہ ہوتا ہے جس نے سچائی اور حق کا سودا کر لیا ہو جو ہر وقت چاپلوسوں اور مفاد پرستوں کے گھیرے میں رہتا ہو اور جسے عموماً طاقتور اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس نے سہارا دیا وہ ہو تاکہ اس کے ذریعے ان کے اپنے مالی اور سیاسی مفادات محفوظ رہیں यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरानकन और दिलचस्प है वो ये है कि मुसन्फ़ ने समाजी बीमारियों के इलाज और कयादत के किरदार को समझाने के लिए एक इंतहाई जबरदस्त तमसील का इस्तेमाल किया है ओह वो सर्जन और कंपाउंडर वाली मिसाल वो तो उस तहरीर का सबसे बेहतरीन हिस्सा है जी मुसन्फ़ ने मशरे के इस बिगाड़ और उसके इलाज को बा़ायदा मेडिकल सर्जरी से मिलाया है उनका कहना है कि इस्लाम में जो जिहाद का तसवुर है जो कि बुनियादी तौर पर एक ज़िद्दोजहद है वो दरअसल एक बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की तरह है एक ऐसा ऑपरेशन जो आखिरी ऑप्शन होता है बिल्कुल ये वो बड़ा ऑपरेशन है जो उस वक्त नागजीर हो जाता है जब मुआशरे का मर्ज या जुल्म किसी छोटी मोटी दवा से या नर्मी से की गई तबलीग व नसीहत के सॉफ्ट इलाज से ठीक नहीं हो रहा होता जब जुल्म का कैंसर मुआरे की जड़ों में इतना गहरा हो जाए कि आम इलाज नाकाम हो जाए تب اس بڑے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن خطرے کی گھنٹی تب بچتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی نازک آپریشن کر کون رہا ہے یہی تو وہ کمپاؤنڈر والا نکتا ہے جی مصنف نے بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے کہ جس طرح ایک میڈیکل گرانڈ آپریشن صرف اور صرف ایک انتہائی قابل تجربہ کار اور ماہر سرجن ہی کر سکتا ہے اسی طرح سماجی سطح پر جہاد جیسا بڑا قدم اٹھانے کا مجاز صرف ایک متقی اور حقیقی ماہر رہنما ہے اور تباہی اس وقت آتی ہے جب کوئی کمپاؤنڈر یا اتائی خود کو سرجن ظاہر کر کے یہ نازک اور خطرناک آپریشن شروع کر دے اس سے بہتر مثال شاہد ہی کوئی ہو مصنف یہ سخت انتباہ دیتے ہیں کہ جب ایسے ناتجربہ کار ہوس کے مارے ہوئے اور مفاد پرست لوگ جو دراصل اس معاشرتی ہسپتال کے محض کمپاؤنڈر ہیں وہ سرجن کے بھیس میں آ کر معاشرے کی چیر پھاڑ شروع کر دیں تو ان سے انتہائی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ایسے لوگ دین کے حقیقی نمائندے نہیں بلکہ دین کے سریح دشمن ہیں دین تو انسان کی جان بچانے اور معاشرے کو شفا دینے آیا ہے جبکہ ایسے لوگ اپنے غلط آپریشن سے اسے ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور ایک آدھلانہ اور حقیقی اسلامی حکومت ہی وہ مستند ہسپتال ہے جو معاشرے کے مریضوں کا صحیح علاج کرنے کی قدرت رکھتی ہے بالکل صحیح کہا آپ نے اور اس پوری شاندار بحث سے ایک بہت ہی زبردست منطقی نتیجہ نکلتا ہے مصنف دلیل دیتے ہیں کہ ذرا سوچئے، اگر معاشرے میں چند سرمایہ دار یا بینکرز کرپٹ نکل آئیں تو ہم پورے سرمایہ داری نظام یا بینکنگ سیکٹر کو فوری طور پر ختم نہیں کر دیتے ظاہری بات ہے وہ پوری انڈسٹری کا قصور تو نہیں ہوتا اسی طرح اگر کچھ سیاستدان دھوکے باز اور خائن ہوں तो क्या दुनिया भर में जमहूरियत या सियासत को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है बिल्कुल नहीं और यही उसूल मजहब पर भी लागू होना चाहिए जी हाँ तो फिर अगर चंद अफराद अपने जाति सियासी और घटिया मकासद के लिए मजहब का लिबादा ओढ़कर اسے انتہا پسندی کے لیے استعمال کریں تو اس کی بنیاد پر پورے مذہب کو متعن کرنا سراسر منطقی رویہ اور مصنف اسے باقاعدہ ایک ابلیسی رویہ قرار دیتی ہیں دیتے ہیں یہ وہ رویہ ہے جہاں حق کے نام پر باطل بیچا جاتا ہے اور چند لوگوں کے برے افال کی آڑ لے کر مذہب پر تنقید کی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے نا جی اس کے پیچھے دراصل انسان کو اس کی فطرت میں موجود خیر کی اس طاقت سے دور کرنے کی کوشش ہوتی ہے جو اسے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہے یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے دین کا اصل وظیفہ یا اس کا کور فنکشن تو انسان کو اسی نفسانی بگاڑ اسی لالچ اور ہرس سے نجات دلانا ہے مصنف نے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم انسانوں کی لگائی ہوئی آگ کا الزام مذہب پر دھرتے ہیں تو ہم دراصل اس بنیادی سچائی کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے کس طرف جھک رہا ہے دین تو صرف راستہ دکھاتا ہے بالکل دین نے تو صحیح راستہ یعنی وہ ترازو اور میزان دکھا دیا اب اگر کوئی شخص اس روشنی کو چھوڑ کر خود اندھیروں اور ظلم کا انتخاب کر لے تو یہ اس شخص کا اس انسان کا اپنا قصور ہے دین کا نہیں تو اس ساری بحث کا لبے لباب یہی ہے کہ اصل دشمن کوئی نظریہ کوئی آسمانی کتاب یا مذہب نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے اندر چھپا ہوا وہ نفسانی بگاڑ اور حوث ہے جو طاقت ملنے پر فرونیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ مذہب کو ڈھال بنا لیتا ہے کو فساد جڑ قرار دینا ایک بہت آسان راستہ ہے لیکن یہ دراصل اس استعماری اور ابلیسی سوچ کا حصہ ہے جو انسان کو اس کی روحانی اخلاقی اور مزاحمتی بنیادوں سے کاٹ دینا چاہتی ہے تو اس سب کا مطلب کیا ہے ہم نے آج تاریخ الہیات، عالمی سیاست استعماری سازشوں اور انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں پر ایک گہری نظر ڈالی یہ ایک بہت وسیع اور جامع مطالعہ تھا بالکل اگر ہم اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ پیش کریں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ مذہب کی سیاسی تعبیر کوئی بیرونی یا مصنوعی اختراع نہیں بلکہ یہ اصل دین کا ایک لازمی اور فطری حصہ ہے اس کا حقیقی مقصد دنیا میں ام رحمت مساوات اور عدل کا قیام ہے لیکن جب نیتیں خراب ہو جائیں تو نتیجہ بھی خراب نکلتا ہے جی جب اس خوبصورت اور عادلانہ تعبیر کو انسانی حوس، ذاتی اقتدار کی لالچ اور عالمی استعماری طاقتوں کی سازشوں کا تڑکا لگ جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی بھیانک اور مسخ شدہ شکل اختیار کر لیتی ہے جسے ہم آج مذہبی انتہا پسندی کے نام سے جانتے ہیں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افراد لیڈروں اور گروہوں کو ان کے اعمال کے ترازو میں تولیں ان کے فرام کردہ انصاف کی بنیاد پر پرکھیں نہ کہ محض ان کے پہناوے اور دعووں پر جو لوگ دین کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں وہ بے نقاب ہونے چاہیے بالکل یہ جانچنے اور پرکھنے کی صلاحیت ہی وہ شعور ہے جس کی آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ پہچاننا کہ خرابی اوزار میں نہیں بلکہ اسے استعمال کرنے والے کے ارادوں میں ہے اور اسی مقام پر اس تفصیلی مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی گہرا اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سوچ پچار کے لیے چھوڑنا چاہیں گے اور وہ سوال کیا ہے آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ساری خرابی کی جڑ انسانی نفس کا بگاڑ ہے اور یہ کہ معاشرے کو ایک ماہر سرجن اور ایک اتائی کمپاؤنڈر کے درمیان فرق کرنا آنا چاہیے لیکن ذرا سوچئے آج کے اس تیز رفتار شور و غل فیک نیوز اور پروپگینڈے سے بھرپور ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر شخص سکرین کے پیچھے سے ایک مسیحا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جہاں معلومات اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے جی جہاں ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کرنا سیکنڈوں کا کھیل ہے وہاں ایک عام انسان کس طرح یہ تمیز کر سکتا ہے کہ کون اسے واقعی روشنی عدل اور امن کی طرف لے جا رہا ہے اور کون محض اپنے اقتدار لالچ اور ہوس کے لیے اس کے مذہبی جذبات کا استحصال کر رہا ہے یہ جانچنا یہ فلٹر لگانا اب پہلے سے کہیں زیادہ مشکل مگر بقا کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے امید ہے کہ آج کے اس گہرے جائزے نے علم شعور اور تجسس کے نئے دروازے کھولے ہوں گے اور اس انتہائی حساس اور پیچیدہ موضوع کو دیکھنے کا ایک نیا غیر جانبدارانہ اور واضح زاویہ فراہم کیا ہوگا نئے ماخوذ نئی کتابوں اور نئے موضوعات کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے دا ڈیپ ڈائیو میں پھر ملاقات ہوگی سوچتے رہیے سوال اٹھاتے رہیے اور سیکھتے رہیے